ید الانبیاء و المرسلین اما بعد عبد الله بن وحینا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلاوات ثم قام فلم يجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نماز پڑھائی تو آپ کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں یعنی درمیانے تشہد میں بھول گئے تشہر پڑھنا سیدھا کھڑے ہو گئے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے فلما تدار تب ہو گئے نظرنا تلیما تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حید وماز عمل کر لی ہم آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے کب قبل تقلیمی تو سلام سے پہلے آپ نے راہ تکبیر کہی خا ساجادہ سجدہ دینی واہ جالے سن اور پھر آپ نے دو سجدے کیے بیٹھے بٹھائے سنما سلامہ اس کے بعد پھر سلام پھیرا اسی طرح عبد اللہ, اللہ, اللہ علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی چار کے بجائے پانچ رقطیں پڑھا دی فقیر علیہ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے نماز کی رفتیں اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا کیا ماجرہ ہے تو لوگوں نے کہا تھلئی کا ہم سن آپ نے پانچ رفتیں پڑھائی ہیں سستاجادہ سئی دا صئی بہ نام پانچ رفتے پڑھ کے سلام دے چکے تھے جب صحابہ اقرام نے بتایا کہ آپ نے نماز پانچ رفتے پڑھ دی ہے آپ نے پھر دو سجدے کر لیے اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی سیدنا ابو حریرا علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زڑیہ بین وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ س اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا احق الما یقین کیا ذریعۂ دین جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے تو لوگوں نے کہا ہاں فصل اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقطیں مزید پڑھی زوریاست کی نماز تھی دو رقط پڑھ کے سلام پھیر دیا ذریعۂ دین نے جب کہا کہ نماز کے اندر تو کمی کم ہی ہو گئی تو آپ نے سمایا نہیں تصدیق کرنے کے بعد دو رفتیں مریض پڑی سننا ساجادہ سجدہ صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر دو سجدے کیے تو یہ طریقہ کار ہے ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب رکعت بھول جاتے ہیں بھول کر دقت زیادہ پڑ لی یا کام پڑھ لی یا پھر درمیانہ تشبد بھول گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نماز کے دوران ہی سلام پھیرنے سے پہلے ہی علم ہو جاتا پتہ چل جاتا کہ نماز میں کبھی یہ اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ سلام پھیرنے سے پہلے دو سہدے فرمائیں اور اگر سلام پھیرنے کے بعد علم ہوتا تو پھر آپ سلام کے بعد ہی دو سجدے کر لیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے نماز میں پھولنے کا تو صرف دو سجدے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رکت اگر کم ہو گئی ہے تو جتنی رقمیں کم ہیں اتنی رقطیں دوبارہ مزید پڑھ کے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لیے رقطیں زیادہ پڑھنی ہیں اور سلام پھیر چکے ہیں تو صرف دو سجدے کر لیے والا تصب رہ گیا ہے تو تب بھی سلام سے پہلے دو سجدے کر لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدہ صاحب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تشہد پڑھتے ہیں اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں یہ طریقہ بار درست نہیں ہے سلمہ بن علقام کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے پوچھا سیدہ صاحب میں تشہد کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں لئی سفی حدیث ابی ابھی ہو ابو ہلیرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعید صاحب کے بارے میں بتایا ہے تو اس میں تشہد کا کوئی تذکرہ نہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد پڑھنا سعید صاحب کے بعد یہ ثابت نہیں ہے اسی طرح جب انسان کو ٹھپ ہو جائے اکیلہ یو کرن نماز پڑ رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے تین رقتیں پڑھی ہیں یا چار پڑی ہیں تو وہ اچھی طرح غور و فکر کرے سوچے جس بات پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اس پر بنیاد رکھے نماز کی اور اس کے مطابق نماز مکمل کر کے دو سجدے پڑھ کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ جب کندھے کو شک ہو جائے کہ اس نے تین رقطیں پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو پھر نماز کو یقین کے مطابق مکمل کر لے اور دو سجدے کر لیں اگر تو اس نے نماز پاپ پڑھ لی ہے یعنی کہ چار کے بجائے پانچ رقطیں پڑھ لی ہیں تو یہ جو دو سجدے ہیں یہ اس کی نماز کو یوک بنا دیں گے شفا نالا ہو اور اگر اس نے نماز پوری پڑی ہے شیطان نے نماز میں آ کے بھلا دیا شخص پیدا کر دیا تو یہ نماز اس نے پوری پڑ دی تو دو سجدے یہ جو اضافی ہیں یہ جو دو سجدے ہیں یہ کان عطا ترغیم الشبانی یہ شیطان کے لیے رسوائی کا باعث بن جائیں گے جب امام بھول جائے نماز کے دوران تو مفتیوں پر لازم ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو کہ امام غلطی کر رہا ہے تو وہ امام کو تنویز کریں بتائیں طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے فرمایا اب تصویر اجازی بد تصویر کو ان لکھا کہ عورتیں وہ کالی بجائیں الٹے ہاتھ کے امام کو متنوع کرنے کے لیے خبردار کرنے کے لیے امام سمجھ جائے کہ کیسے اور وہ سبحان اللہ کہیں امام کو خبردار کرنے کے لیے کہ اسے غلطی ہو رہی ہے مرد مقتدی سبحان اللہ کہیں اور عورت زبان سے نہ بولے بلکہ الٹے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی دو تین گلیاں مارے آواز سے امام کو پتا چل جائے گا کہ اس پہ کچھ غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی اصلاح میں رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقیق دے وہاں آ جائیے